إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفر ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا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 وكل ظلالة في النار اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد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 قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد فأعوذ بالله السميل أليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفقه ونفسه يا أيها الذين آمنوا اتكوا الله حق تقاطي ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّكُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَكَكُمْ مِن نَفْسٍ وَاحِدًا وَخَلَكَ مِنْهَا زَوْجَهَا فَبَثَّ مِلْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً وَاتَّكُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا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 اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وقال تعالى في مقام آخر ليس على الضعفة ولا على المرضى ولا على الذين لا يجدون ما ينفكون حرج إذا نسهوا لله ورسوله وقال وسلم لمن رسول قال و و و پیاری پیغمبر علیہ سلات و کی ذات مبارک میں اللہ رب العزت نے بہت ساری خصوصیات اور امتیازات رکھی ہیں ان میں سے ایک خصوصیت آپ کا جوام القلم ہونا ہے مختصر بات وسیع مفو جامع الفاظ وسیع مفو ایسے بہت ساری احادیث ہیں جو ایک جملے پر یا دو جملوں پر مشتمل ہے لیکن اس میں پورا دین آ جاتا ہے ان فرامین میں سے ایک فرمان جو آج ہمارے جمعے کا عنوان ہے پگمبر سلاد اسلام کی بڑی مشہور حدیث وہ دین خیر وہاہی کا نام ہے صحابہ فرماتے ہم نے کہا اللہ کے رسول لمن ہیا یہ خیر خاہی کس کے ساتھ تو آپ نے پانچ چیزیں دکھ کی اللہ اللہ کے ساتھ والی کتابی ہی اس کی کتاب کے ساتھ والی رسول ہی اس کے رسول کے ساتھ والی آئیمتین مسلمانوں کے حکمران اور علماء کے ساتھ اور تمام لوگوں کے ساتھ تو اس حدیث میں دو جملے ہیں یعنی دو حصے ہیں اس کے ایک حصہ ہے ادینا اور دوسرا حصہ ہے صحابہ کے اس سوال کا کہ خیر خاہی کس کے ساتھ ان دونوں حصوں پر بڑے اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے گفتگو کروں گا تو ان میں سب سے جو پہلا حصہ ہے دین نصیحت ہے خیر خاہی ہے اس کا کیا مانا ہے یہ جو لفظ ہے ان اس کا جو اشتقاق ہے یعنی یہ عربی لفظ ہے یہ ناسا یس ناسا ین ساہو نسن سے ماخوذ ہے عربی لفظ ہے تو عربی لغت سے عربی اسلوب سے اس کی تفہیم ہم آپ کے سامنے رکھتے ہیں اگر اس کو لیتے ہیں ناسا یان سا نسن سے اس کا معنی ہے ہمدردی خیر خاہی وفاداری اور خلوص نسیح دین نسیحت کا نام ہے یعنی اخلاص کا نام ہے ہمدردی کا نام ہے وفاداری کا نام ہے اور خیر خاہی کا نام ہے اور اگر اسے لیتے ہیں ناسا ین سہو سے۔ تو اس کا معنی یہ ہوتا ہے عمدہ طریقے سے کسی چیز کو سی دینا جوڑ دینا سوئی اور دھاگا دو الگ الگ چیزیں ہیں جب ان کو ملایا جاتا ہے تو یہ کسی تیسری چیز کو عمدہ طریقے سے سلا, سلائی کر دیتے ہیں جوڑ دیتے ہیں اور سی دیتے ہیں تو خیر خائی کا معنی کیا ہے ٹوٹے ہوئے کو جوڑنا بکھرے ہوئے کو جمع کر دینا منتشر کو اجتماعیت میں لے آنا متفری کو مجتمع کر دینا یہ خیر خائی ہے اس میں شری مفہوم اگر دیکھا جائے تو دونوں باتیں شامل ہیں لیکن زیادہ نصوص پہلے معنی پر دلالت کرتی ہیں جس میں اخلاص خلوص وفاداری ہمدردی اور خیر خائی کے جذبات موجود ہوں اور یہ ساری چیزیں بھی جوڑنے کے معنی میں ہی ہیں قرآن میں یہ لفظ استعمال ہوا ہے کئی جگہ پر جس میں آپ کو ہمدردی کا معنی بھی ملے گا اور خلوص کا بھی مثلاً اخلاص اور خلوص کا النصیحہ والا سورت توبہ کی اس آیت میں موجود ہے یہ پس منظر ہے غزوہ تبوک کا اور غزوہ تبوک ایک امتحان تھا مسلمانوں کے بیچ اور منافقین کے بیچ اس میں تین قسم کے لوگ سامنے آئے ایک وہ جو سب کچھ قربان کر کے آپ کی بات پر لبیک کہتے ہوئے ان کٹن حالات میں بھی آپ کے ساتھ نکل پڑے دوسرے وہ لوگ تھے جن کے پاس کوئی جری ازر نہیں تھا اور وہ رک گئے کچھ ان میں سے منافقین تھے جنہوں نے جھوٹ بولا جھوٹی قسمیں کھائی اور عذر تراشے اور چند مسلمان تھے جن کے پاس کوئی عذر نہیں تھا انہوں نے اللہ کے رسول کے سامنے واپسی پر سچ بولا اللہ نے کچھ سزا دی اور اس کے بعد ان کی توبہ قبول کر لی تیسرے قسم کے وہ مسلمان تھے جو جانا چاہتے تھے لیکن کوئی نابینا ہے کسی کے پاس جسمانی معذوری ہے اور کسی کے پاس وسائل اتنے نہیں تھے کہ وہ جا سکے لیکن جذبات اتنے تھے کہ وہ جانا چاہتے تھے تو اللہ نے کیا فرمایا ہر عجوب کمزور لوگ معذور لوگ اور جن کے پاس وسائل نہیں وہ لوگ ان پر کوئی گناہ نہیں ہے کوئی گناہ نہیں ہے لیکن ایک شرط ہے ادا نہ رسول جب وہ اللہ اس کے رسول کے ساتھ مخلص ہو اخلاص دل میں موجود ہو کیا آپ کے دل کے اندر پوری چاہت ہے کہ آپ نے وہ کام کرنا ہے لیکن کسی معذوری کی وجہ سے نہیں کر سکے اللہ رب العزت آپ کو نہ جانے کے باوجود بھی پورا جراتا فرمائے گا تو یہاں نا وہی باب ہے نا جس کا معنی ہے مخلص ہونا اللہ تعالی آپ کے اخلاص کو دیکھتا ہے اس لیے تو کہا گیا ایک شخص جس کے دل میں جہاد کا جذبہ موجود ہے وہ جانا چاہتا ہے لیکن موقع نہیں ملا اور بستر پر فوت ہو گیا تو یہ مجاہد ہو کر فوت ہوا ہے شہادت کی موت کیوں دل میں اخلاص تھا اگر دین کے ساتھ اللہ کے ساتھ رسول کے ساتھ کتاب کے ساتھ آئمہ کے ساتھ مسلمانوں کے ساتھ ایسا خلوص ایسا اخلاص ہوگا اور آپ کچھ کر نہیں سکے لیکن دل میں اخلاص موجود ہے اللہ اس اخلاص کی برکت سے وہ آپ کو اجرآ فرمائے گا جو آپ ان کی خیر خائی میں کرنا چاہتے تھے امام نووی رحمہ اللہ اس حدیث کا ایک مفہوم بیان کرتے ہیں کیونکہ اس حدیث کا ایک بظاہر مفہوم یہ بھی ہے کہ ہمدردی کر لو بس یہی دین ہے اسی بنیاد پر بعض کا موقف یہ ہے میرا سب سے بڑا مذہب انسانیت ہے انسانیت کوئی مذہب نہیں ہے اگر اس کا مفہوم یہ ہے کہ ہمدردی ہی دین ہے آپ سب کے ساتھ ہمدردی کر لو لیکن آپ کے پاس نا عقیدہ ہے نا عمل ہے نہ عبادت ہے پھر سمجھے یہ صرف ہمدردی یہ پورا دین نہیں ہے ہمدردی ہر ایک کے ساتھ حقوق کی ادائیگی کے ساتھ یہ پورا دین ہے امام نووی راہیم اللہ فرماتی مفہوم یہ ہے جس طرح اللہ کے رسول فرمائے الحج عرفہ حج عرفہ کا نام ہے حج عرفہ کا نام ہے ہرگز یہ معنی نہیں ہے کہ اگر کوئی صرف آرافا ل... والے دن میدان میں پہنچ جائے اور واپس آ جائے اس کا حج ہو جائے گا قتل نہیں اس کا مانا ہے سب سے عظیم رکن ہے. تو اسلام کے اندر سب سے اہم چیز ہر ایک کے زاویے سے وہ اخلاص وفاداری ہمدردی اور خیر خاہی ہے یہ ہے اس کا صحیح وفوق نہ آپ کو عقیدے کی پرواہ نہ کو عمل کی پرواہ ہے نہ آپ کو عبادت کی پرواہ ہے نہ فرائض کی پرواہ ہے نہ حقوق کی پرواہ ہے بس آپ کہتے ہیں سب کے ساتھ خیر خائی ہمدردی رکھو بس جنت آپ کی پکی ہے کیونکہ آپ کا سب سے بڑا مدہ انسانیت ہے جس کی کوئی اصل نہیں ہے خیر خائی دوسرا پہلو ہے کس کے ساتھ دوسرا बार حصہ ہے اب یہ سمجھ چکے خیر خاہی ہمدردی وفاداری اخلاص یہ ہے ان تو اب کس کے ساتھ ہے تو وہ پانچ چیزیں ہیں تو ہمارا دین اخلاص کا تقاضا کرتا ہے وفاداری کا تقاضا کرتا ہے خیر خائی کا تقاضا کرتا ہے اور ہمدردی کا تقاضا کرتا ہے ان پانچ چیزوں کے تعلق سے آپ کا دین مکمل ہو گیا وہ <اپن responsibility> پانچ چیزیں کیا ہیں نمبر ایک اللہ کے ساتھ لا اللہ کے ساتھ تو اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے اللہ کے ساتھ اخلاص کیا ہے اللہ کی ذات کے تعلق سے ہم جب بات کریں گے تو خیر خاہی کے مقابلے میں وفاداری اور اخلاص کے جامع ترین لفظ ہیں اللہ کے ساتھ مخلص کون ہے اللہ کے ساتھ وفادار کون ہے اور وفاداری اور اخلاص کا تقاضا اللہ نے قرآن میں ہم سے کیا ہے اللہ لہ ہی الخالص الخالص لوگوں اس دین کو اللہ کے لیے خالص کر لو اللہ ہی کے لیے دین اخلاص کے ساتھ مخلصین اللہ الدین اللہ کے دیے دین میں مخلص ہو کر اللہ کی رضا مندی اہل ایمان کا شیوا ہے تو اللہ کے ساتھ مخلص ہونا وفادار ہونا اوفو بی آدی اوفی بی اہدی کو تم میرے ساتھ کیے ہوئے وعدوں کو پورا کرو وفا کرو میں تمہارے ساتھ کیے ہوئے وادوں میں وفا کروں گا اللہ کے ساتھ وفاداری اور اخلاص کا سب سے بڑا مقام اللہ کے حقوق کی ادائیگی ہے یہ بات ذہن میں رہے ہمدردی اور خیر خاہی جب تک حقوق کو ادا نہ کر لیا جائے تب تلک ہمدردی اور خیر خاہی ادا نہیں ہو سکتی بلکہ ان حقوق کی ادائیگی میں آپ حمیت تحفظ وفاداری خیر خواہی ہمدردی کے جذبات رکھیں گے تو پھر یہ حقوق کی ادائیگی ان امور کے ساتھ وہ حق کمال حق ادا ہوگا تو اللہ رب العزت کے ساتھ سب سے پہلے اس کی حقوق کی ادائیگی میں کیا بات آتی ہے اسے اپنا خالق مالک معبود برحق مانا جائے اللہ کو اس کی صفات سے متصف قرار دیا جائے حکم دینے کا حق اللہ کی ذات کے ساتھ خاص کر دیا جائے شارے وہ ہے شریت ساز وہ ہے شریعت وہ بناتا ہے حکم وہ دیتا ہے حاکم میں اللہ کی ذات ہے اس کے بعد اس سے ڈر کر گناہوں کو چھوڑ دیا جائے اس کے مجرموں سے اس کے دشمنوں سے اس کے باغیوں سے دل کے اندر نفرت رکھی جائے اور ان کی اصلاح کی کوشش کی جائے اور ان کے سیاح جہاد کیا جائے جہاد بل نفس جہاد بل مال اور جہاد بل سعید اور سب سے زیادہ محبت اگر کسی کو, کسی کی محبت کو مقدم رکھنا ہے وہ اللہ کی ذات ہے والذین آمنوا وشدّت الله جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ اللہ کے ساتھ محبت میں سب سے زیادہ شدید ہوتے ہیں لا تا جیذ قوم یؤمنون بالله والیوم الاخر یواتون منहाد الله ورسولہ ولو كانوا اباءه آپ کو ایسی قوم نہیں ملے گی جو اللہ پر ایمان رکھتی ہو آخرت پر ایمان رکھتی ہو وہ محبت کرے ایسے لوگوں سے جو اللہ اس کے رسول کے دشمن ہوتے ہیں چاہے ان کے ماں باپ ہی کیوں نہ ہوقوق کی ادائیگی اور ان میں سب سے بڑا حق کون سا ہے حق کے توہین آج المیا یہ ہے آج سوشل میڈیا اس کا عام ہونا اور اس سے ہمارا منسلک ہونا یہ مخفی نہیں ہے ہر عام و خاص بڑا چھوٹا مرد و عورت چھوٹے سے چھوٹا بچہ بڑے سے بڑا شخص وہ کسی سے کسی بھی شعبے سے منسلک ہو اس کے ہاتھ میں موبائل ہے اور وہ سوشل میڈیا سے منسلک ہے اور اب کسی کا شرک اور کسی کی توحید کسی کی گستاخی کسی کی بیعت بھی کسی سے مخفی نہیں ہے دنیا میں کچھ ہوتا ہے ہر ایک کے خبر میں کچھ چیز آ جاتی ہے سوشل میڈیا پر اللہ کی گستاخیاں رسول کی گستاخیاں قرآن کی گستاخیاں صحابہ کی گستاخیاں پیغمبر کی احادیث کی گستاخیاں یہ کسی غیر مسلم علاقے کی بات نہیں ہو رہی اسلامی ریاست کے اندر یہ سب کچھ ہو رہا ہے قوال لوگیا لوگ یہ ملنگ لوگ لوگ اللہ کی رسول کی ذات کے تعلق سے بکتے ہیں اتنا کوئی نہیں یہ فتنہ آپ نے دیکھا اندرون سندھ کے اندر ایک برپا ہو چکا ہے ملہ دین کا ان میں سے ایک ملنگ مانجی کے نام سے فکیر اپنے آپ کو سمجھتا ہے گستاخ رسول کو جنم واصل کیا گیا حکومت کی سرپرستی میں اور سارے ملحد پورے سندھ سے اس کی قبر پر جمع ہو کر پھول ڈالنے چادریں ڈالنے دھمال ڈالنے میوزک ہے اور اپنی قوالیاں پڑھ کر اس سے محبت کا ادہار کر رہے ہیں کون ہے جس نے اللہ کے رسول کی ذات میں ایسے غستاخانہ الفاظ کہے ہے جسے بیان کرنا بھی بہت بڑی غستاخی سمجھی جاتی ہے اور اللہ کی ذات کے بارے میں کیا کہتا ہے جسے میں نے دیکھا نہیں جس اللہ کو میں نے دیکھا نہیں میں اس کو کیسے مان لوں ایک اور بہت بڑا صوفی سندھ کے اندر جس کے یہ الفاظ وہ کہتے ہیں کہ میں نے مسلمانوں کے علاق کو ناؤد بلّہ اغوا کر لیا میں نے اللہ کی ذات کے تعلق سے یہ گستا یہاں لوگ موجود ہیں ان سے محبت کرتے ہیں اور موالیوں کی ربا ربهم بالغیب مسلمان تو انہیں دیکھے بغیر اس سے ڈرتے ہیں یہ ایمان ہے ان کا قوال اپنی قوالی کی تاریخ میں کہتا ہے ناؤد بلال اللہ نے خود قرآن میں قوالی اتاری ہے اللہ خود اپنے نبی کی قوالی کرتا ہے لی لی سجا، یہ سب قوالی ہے کس کی شان میں بے ادبی ہے ذات باری تالا کتاب اللہ رسول اللہ تو ہم مسلمان کیا کرتے ہیں ہمارے سامنے یہ چیز آتی ہے تو کیا کبھی ہم نے رد عمل دیا کیا ہم نے انہیں لگام دی کیا ہم نے ان کا بائیکاٹ کیا کیا ان کے خلاف اپنے وسائل استعمال کیے بالکل نہیں ہمارے پاس موبائل ہے کارٹون دیکھنے کے لیے میوزک دیکھنے کے لیے فلمیں دیکھنے کے لیے ڈرامے دیکھنے کے لیے یا اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے اس کا استعمال صحیح معنوں میں دین کے لیے کریں گے سوشل میڈیا پر اپنے آپ کو متحرک کریں گے ان لوگوں کو لگام دینے کے لیے جنہوں نے دین میں اللہ اس کے رسول کی اور دین کی گھستاخیوں کا عالم اٹھا رکھا ہے یہ اللہ کے ساتھ محبت اور وفاداری ہے اپنی توحید میں غیرت مند ہو جائیے اللہ کے ساتھ محبت میں مخلص ہو جائیے اور اللہ کی ذات کے تعلق سے بیعت بھی اور گھستاخی کو قتل قبول نہیں گرنا اور آپ یہ بھی جانتے ہیں نام نہاد مسلمان جو مشرقی نے مکہ سے بھی بتر ہے ننانوے نائنٹی نائن صفات یہ کس کی ہیں اگر کسی سے پوچھا جائے ننانوے صفات جو ہمیں بتائی گئی ہیں اسوہ بتائیں گے وہ کس کے ہیں ایک مسلمان اگر صحیح عقیدے کا ہوگا وہ بچہ وہ یہ چھوٹا ہے یا بڑا ہے وہ کہے گا اللہ کی ہے اور یہاں اپنے آپ کو کسی خاص مکتبہ فکر کے عالم کہنے والے اور جو حلا کا رش اور اس پر لبے کہنے والے اور سبحان اللہ کہنے والے ان کے سامنے بیان کیا جاتا ہے یہ غوثِ آزم جلانی رحم اللہ کی 99 صفات جو صفات اللہ کی ہیں وہ غیر اللہ کو دے دی اور ابھی ایک تازہ ویڈیو وائرل ہوئی جس میں اللہ کا جو مقام ہے وہ گو سے آزم کو دیا گیا ہے انہوں نے مرگا کھایا ہڈیاں رکھی اور ہڈیوں پر ہاتھ رکھا اور کہا کم بھی اذنی میرے حکم سے کھڑے ہو جاؤ اور وہ ہڈیوں سے دوارہ مرگا بن گیا بہت بڑے عالم سمجھے جاتے ہیں وہ اور سب کہہ رہے ہیں سبحان اللہ اس سے بڑھ کر کفر کیا ہو سکتا ہے یہ اللہ کی خستاخی نہیں ہے یہ اللہ کے ساتھ بیعتبی نہیں ہے جو صفات اس باری طالع کی ہیں اس خالق کے کائنات کی ہیں اس خالے کے مطلب کی ہے وہ انسان کو دے دی گئی ایسا تو مشرقین مکہ نے بھی نہیں کیا اللہ کے ساتھ وفاداری ہے. ہماری ذمہ داری یہ بنتی ہے تو ہی کے تعلق سے خیرت مند ہو جائے سب سے بڑی خیرت جو ہمارے اندر پیدا ہو سکتی ہے وہ ذاتی باری تالا کے تعلق سے ہونی چاہیے سب سے زیادہ نفرت اگر کسی چیز سے آپ نے کرنی ہے اور میرے اور آپ کے ایمان کا تقاضا ہے وہ شرک سے کرنی ہے کیونکہ کائنات کے اندر سب سے بڑا ظلم سب سے بڑی خلاجت اور نجاست اگر کوئی ہے تو نشر کا لد المنظیم و شرک ہے جس میں کیا ہے اللہ کے ساتھ بے وفائی ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کے دھر پر جھکنا ہے اللہ کے علاوہ کسی اور کو معبود بنانا ہے اور یہ بات اللہ رب العزت کو اتنی ناپسند ہے جو شیر کی حالت میں مر گیا. وہ دائمی اور ہمیشہ ہمیشہ جنت کو اللہ نے حرام کر دیا توحید کے بعد اللہ کے ساتھ وفاداری کیا ہے اخلاص کیا ہے اللہ کے ساتھ وفاداری ہے اس پیشانی کو اس کے کے سامنے جھکاتے ہم ہم اپنے آپ کو کہتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں اللہ کے بندو یہ بندہ بندہ ہی تب بنتا ہے جب اس کے اندر بندگی ہو اگر اللہ کے سامنے وہ جھکتا نہیں ہے اللہ کی بندگی اس کی ذات میں موجود نہیں ہے وہ بندہ کہلانے کا حق رکھتا ہی نہیں ہے اللہ نے اسے قرآن میں آباد الگوت کا ہے یہ تو تاغوت کے پجاری ہیں تاغوت کے بندے ہیں اللہ کے بندے نہیں ہے عبادت الرحمان کا ہے ان کو جو اللہ کے سامنے جھکتے ہیں اللہ کے لیے اٹھتے ہیں اللہ کے لیے خرچ کرتے ہیں اللہ سے ڈرتے ہیں اللہ سے وفاداری کرتے ہیں اللہ کی بندگی کرتے ہیں اس کے حرام کردہ چیزوں کو چھوڑ دیتے ہیں یہ ہے عبادت الرحمان یہ کہلانے کے حق رکھتے ہیں کہ ہم اللہ کے بندے ہیں جس کی زندگی میں نماز ہی نہیں ہے اس کا کوئی عمل نہیں ہے اور اگر اس نے عمل کیے تو یاد رکھیے بے نمازی کا کوئی عمل اللہ کیا قبول نہیں ہے نماز دی اللہ کی بندگی میں نماز اثر چھوڑ دی اللہ نے اس کے عمل کو برباد کر دیا دی بخاری کہ کوئی عمل نہیں ہے اس کا اور جو پنج وقتہ نماز نہیں پڑھتا وقتہ نماز نہیں پڑھتا وہ اپنے آپ کو مسلمان اور مومن کہلوانے کا حق ہی نہیں رکھتا یہ میرے الفاظ نہیں ہے اللہ کے رسول نے فرمایا ہے. مسلمان اور کافر کے بیچ اگر کوئی چیز فرق کرتی ہے تو نماز کا معاملہ ہے نماز کا تاریخ کافر ہے اور نماز کا پابندی کرنے والا محافظ مسلمان ہے اللہ کی بندگی اللہ کے ساتھ وفاداری اس پیشانی کو اس کے سامنے جھکا کر ہے اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفاداری ہے کہ کھڑا ہونا ہے تو اللہ کے لیے جھکنا ہے تو اللہ کے لیے ہاتھ اٹھیں تو اللہ کے لیے توازو اور تعظیم ہو تو اللہ کے لیے نظر و نیاز ہو تو اللہ کے لیے رکوع اور سجدے ہو تو اللہ کے لیے قربانی ہو تو اللہ کے لیے جو کچھ بھی ہے استیانت ہے استغاثہ ہے عبادت کی جمی اقسام کو اللہ کی ذات کے ساتھ خالص کر کے اس کی صفات سے, سے متصف کر کے کسی اور کو اس کی شراکت سے پاک کر کے آپ جب اس کے بندے بنتے ہیں تو اس کہتے ہیں یہ بندہ ہے اللہ کے ساتھ مخلص یہ بندہ ہے اللہ کے ساتھ وفاداری کرنے والا اس کے بعد دیکھیے پھر اللہ رب العزت آپ کے ساتھ وفاداری کیسے کرتا ہے میری اس اسلامی ریاست کے چپے چپے پر شرک کے اڈے قائم ہے مشرمان مشرکین کی کثرت موجود ہے سر عام شرک پکا جاتا ہے سر عام اللہ کی ذات کی گستاخی کی جاتی ہے سر عام کا مذاق اڑایا جاتا ہے رسول اللہ کی توہین کی جاتی ہے اور اس کو لگام دینے کے لیے نہ حاکم تیار ہے نہ محکوم تیار ہے نہ رائیا تیار ہے نہ اپنے جذبات کا اظہار کر سکتے ہیں تو بتائیے اس ملک کے اندر کفار کا غلبہ نہیں ہوگا کفار کے نظریات کا غلبہ نہیں ہوگا ہماری کی تنگی نہیں ہوگی بدمنی نہیں ہوگی تو ہمیں نصیب میں اور کیا مل سکتا ہے کس چیز کے مستحق ہیں ہم؟ ہماری مساجد خالی ہیں ہماری مساجد خالی ہیں نمازی نہیں ہیں لیکن آپ چلے جائیں ہوٹلوں میں بیٹھنے کی جگہ نہیں ویٹنگ میں ہاسپٹل میں چلے جائیں ویٹنگ میں پارک میں چلے جائیں لائن لگی ہوئی بینک میں چلے جائیں لائن لگی ہوئی بازاروں میں آپ کو گا. ہر جگہ ہجوم ہے اور مزارات پر دیکھ لیں وہاں رش ہوگا وہاں آپ کو جگہ نہیں ملے گی رحمت ملے گی اللہ کی برکت ملے گی مراکز خالی ہوں گے شیطانی مراکز بھرے ہوئے ہوں گے تو یہ قوم برکت نہیں بے برقیدگی حقدار ہے جو نے ہماری نسیح میں آ چکی ہے اور ہمیں ہر شخص پریشان ہے ستایا ہوا ہے ستایا جا رہا ہے اور پریشانی کے عالم میں بے ہے قرار ہے اس کو رجوع کرنا ہوگا واپس ان مراکز کو آباد کیجئے 아이 زینت بنجائیے مساجد کی اللہ کے ساتھ وفاداری کیجئے مخلص کیجئے اللہ رب العزت ہم سے زیادہ وہ ہم پر مہربانی کرنے والا ہے وہ کہتا ہے ایک ہاتھ آؤ دو ہاتھ آؤں گا چل کراؤ دوڑ کراؤں گا تم میری طرف آؤ میری رحمت پہلے تمہارے در پر تمہارے حق ہاں تمہارا منتظر ہوگی لیکن ضرورت اس بات کی ہے آج ہمیں مخلص ہونا ہے اور اخلاص کے لیے لازم ہے یہ بات رجوین تین کی طرف لوٹنا ہوگا ہمیں عزت عزت کے لیے دوسروں کے پر جاتے ہیں. لیکن یاد رہے. اللہ کا بہترین رنگ ہے اس رنگ میں رنگ جاؤ اس سے خوبصورت کوئی رنگ نہیں ہے اور وہ رنگ کیا ہے دین کا رنگ ہے دینداری اختیار کیجیے اسی میں عزت ہے اسی میں مقام ہے اسی میں برکت ہے اسی میں وفاداری ہے اسی میں اللہ کے ساتھ اخلاق ہے بس آج اس چیز کی ضرورت ہے ہمیں, ہمیں مل ہند بنایا, بنایا جا رہا ہے دین دشمن بنایا جا رہا ہے اللہ اس کے رسول کی قرآن کی صحابہ کی توہین کو ہمارے زہر میں ذہن میں زہر بنا کر اگلا جا رہا ہے ہمیں اس کے مقابلے کھڑے ہونے ضرورت ہے اور اللہ کے ساتھ اخلاص اور وفا یہ ہے کہ اس کی بندگی کریں اس کے حق کے توحید کو قبول کریں دوسرے نمبر پر والی کتاب اللہ کے ساتھ کتاب اللہ، قرآن کریم کتاب اللہ سند رسول کتاب اللہ کا جب لفظ بولا جاتا ہے تو اس میں قرآن و حدیث دونوں شامل ہوتے ہیں کتاب کہا جائے گا تو اس میں خاص علی فلام کی وجہ سے وہ قرآن کریم مد... ہوتا ہے اس کی دلیل حدیث میں موجود ہے قرآن اور حدیث کے ساتھ وفاداری کیا ہے ہمارا عقیدہ ہمارا عمل ہماری محبت ہماری معیشت ہماری معاشرت اللہ کے حقوق حقوق العباد کتاب و سنت سے جو ثابت ہیں اس کو تسلیم کر لیا جائے اس کو قبول کر لیا جائے اور اسے نافذ کر دیا جائے یہ کتاب اللہ کے ساتھ وفاداری ہے قرآن. اس کو پڑھا جائے اس پر ایمان لایا جائے اس کو سمجھا جائے اس پر عمل کیا جائے اس کی تبلیغ کی جائے یہ قرآن کے ساتھ وفاداری ہے قرآن کو سمجھا جائے حدیث رسول کے ذریعے قرآن کی تعظیم حدیث, حدیث رسول کی تعظیم ہے کتاب اللہ سنت رسول سے جب بھی کوئی دلیل ہمارے سامنے آ جائے تو پھر امام کا کال ہو قوم کا کال ہو امت کا کال ہو سوفیا کا کال ہو اولیاء اللہ کا کال ہو کسی کا بھی کال ہو اللہ اور اس کے رسول کے فرمان کے سامنے اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس کو قبول کیا جائے اب جانتے ہیں جب اللہ تعالیٰ کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کسی چیز کا ارادہ فرماتا ہے کوئی کہنا چاہتا ہے آسمان میں موجود فرشتوں پر ہو جاتی ہے اللہ نے پتہ نہیں کیا کیا کیا فرمانا اس اس اس کا کا حکم نافذ ہوگا ہوگا قول ظاہر کی وجہ بے ہوش ہو جاتے ہیں پھر اللہ تعالی ہوش میں لاتا ہے اس سے نکالتا ہے اور قول جاری فرماتا ہے اور پھر یہ لے کر پورے آسمان پر گھومتے ہیں اور کیا کہتے ہیں اللہ نے سچ فرمایا اللہ نے سچ فرمائی یہ صدا بلند ہوتی ہے اور ہمیں اللہ اس کے رسول کا فرمان صادر کیا جاتا ہے سنایا جاتا ہے اور آپ کیا کہتے ہیں میں تو نہیں مانتا تمہارا قرآن اور تمہاری حدیث اور میرا قرآن اور میری حدیث اور تمہارا دین اور میرا دین اور, میرا دین اور میرے امام نے تو یوں نہیں کام ہم تو یوں نہیں کرتے لوگ تو یوں نہیں کرتے برملا بڑی چرت اور جسارت کے ساتھ حدیث رسول کا انکار کر کے شیطانی ٹولے کے اندر اپنی شمولیت کر لی جاتی ہے وفاداری کیا ہے اللہ اس کے رسول کے فرمان کو قبول کر لیا جائے کتاب <سلام> اللہ کی تعظیم اور احترام اور مقام کو تسلیم کرتے ہوئے جو قرآن میں آیا جو حدیث رسول میں آیا آپ کو پیش کیا جائے دنیا قربان کر دیں لیکن اللہ اس کے رسول کے فرمان کی قربانی نہیں دے سکتے امتحان ہے آج ایک اور فتنہ کتاب اللہ کے تعلق سے ہے نا مسلمان کہلانے والے اپنے آپ کو کہتے ہیں ہم قرآن کو نہیں مانتے قرآن نامکمل ہے اور ایسے لوگ بھی جو قرآن کی گستاخی کرتے ہیں قرآن کی بے ادبی کے مرتکب ہوتے ہیں قرآن میں تحریف کرتے ہیں اپنے مسلک کو بچانے کے لیے قرآن کے معنی کے اندر تعریف کرتے ہیں اپنے مسلک کے دفاع کے لیے اور پھر کہتے ہیں قرآن پر عمل کافی ہے حدیث رسول کی ضرورت نہیں ہے قرآن کا قرآن ہونا اور قرآن پر عمل اور اس کی تفہیم حدیث رسول کے بغیر ممکن ہی نہیں ہے وہ انسان جانور کی طرح زندگی گزارتا ہے اس انسان کا اسلام ہے ہی نہیں جو اپنی زندگی سے حدیث رسول کو نکال دے اسی وجہ سے سوشل میڈیا پر ایسے پیٹ موجود ہے ایسے ملحد قسم کے زندگی قسم کے علماء سو موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن میں نماز سے مراد وہ نماز نہیں ہے جو ہم پڑھتے ہیں سے مراد وہ زکات نہیں جو ہم دیتے ہیں حج سے مراد وہ حج نہیں جو ہم ادا کرتے ہیں روزوں سے مراد وہ روزے نہیں جو ہم رکھتے ہیں پورا دین ہی بدل ڈالا نہ نماز وہ ہے نہ زکات وہ ہے نہ حج وہ ہے یہ نظام حکومت بنا کر پیش کر دیا گیا پورا قرآن بدل دیا اس قرآن سے سینے سے لگائیے اس قرآن سے تعلق قائم کیجئے اس قرآن کو پڑھیے مسلمانوں نے قرآن کو کو پڑھا نہیں ہے قرآن کو لٹکایا ہے قرآن شفا ہے پڑھ کر قرآن میں شفا ہونا شہد کو بھی قرار دیا گیا ہے شہد میں شفا ہے اے مسلمانوں, کوئی ایسا مسلمان ہے جو شہد کی بوتل اپنے سینے کے ساتھ لٹکاتا ہو وہ کہتے ہیں بھائی شفا ہے تو پی کر شفا حاصل ہوگی شہد سے کبھی وہ ڈارک پیتا ہے کبھی گرم کر کے کبھی چائے میں ڈال کر کبھی کافی میں ڈال کر شہد پی کر شفا ملے گی لیکن قرآن کے ساتھ ایسا سلوک کیوں ہے کہ قرآن کو صرف لٹکا کر شفا حاصل کی جاتی ہے یہ سینے کی بیماریاں کفر شرک جو زنگ لگا ہوا بیماریوں کا اس سے شفا قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر حاصل ہوگی نہ کہ اسے لٹکا کر اور جھکا کر اور تختیاں لگا کر لوہے پرانی لگا کر یا بچی کی شادی پر سایہ کر کے آپ رخ رخصت کر دیں آپ سمجھتے ہیں برکت ہوگی برکت قرآن کو پڑھ کر سمجھ کر عمل کر کے حاصل ہوگی ہم پڑھتے نہیں جو سلوک مسلمانوں نے قرآن کے ساتھ کیا ہے کسی نے اپنی کتاب کے ساتھ یہ سلوک نہیں کیا مسلمانوں کی اکثریت اس قرآن میں کیا ہے بے خبر ہے ایک صورت اٹھا کوئی ایک عام مسلمان کو اٹھا لیں اور فرما دے اس کی تفسیر کر دیں اس کی وضاحت کر دیں اس کے شان نزول کو بیان کر دیں اس کا لفظی ترجمہ کر دے کوئی کرنے کی طاقت نہیں رکھتا یہ سلوک جب ہم قرآن کے ساتھ کریں گے بلکہ اکثریت مسلمان قرآن کو صحیح مخارج کے ساتھ پڑھنا جانتی نہیں ہے. باقی آپ کے موبائل پر میسج آ جائے کسی کا آپ کو زبان سمجھ میں نہیں آتی آپ دس جگہ جائیں گے یہ سمجھائیے کیا لکھا ہے لیکن قرآن رحمت ہے خدا ہے بشرا ہے محسن کے لیے مومنین کے لیے لیکن نہ ہدایت حاصل کرتے ہیں نہ رحمت بننے دیتے ہیں نہ بشرا بننے دیتے ہیں بلکہ ایسے اچھا لوگ موجود ہیں جو کہتے ہیں قرآن کو مت پڑیے گا گمراہ ہو جائیں گے آپ فضائل اعمال لے لیجیے گا وہاں آپ کی ہدایت موجود ہے آپ نے بحشتی زیور پڑھنی ہے آپ نے ہدایات پڑھنی ہے آپ نے رایہ پڑھنی ہے پورا دین موجود ہے آپ کو یہ قرآن پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے بعض سورت قرآن کی ناود باللہ یہ بھی کہا جاتا ہے سورہ یوسف عورتیں نہ پڑھیں وہ فتنے میں گرفتار ہو جائیں گے یہ وہ لوگ ہیں اپنی عوام کو بلکہ میں کہتا ہوں اپنے, اپنے کسٹمر, کسٹمر کو بچانا چاہتے ہیں کہ وہ نکلنا چاہے اپنے کسٹمر کو بچانا چاہتے ہیں قرآن پڑھیں گے دکان بند ہو جائے گی کیونکہ قرآن کے اندر ایسی خالص توحید ہے ایسے خالص حقوق بیان ہوئے ہیں ایسا خالص دین بیان ہوا ہے اگر ایک عام انسان ترجمے کے ساتھ قرآن کریم کو پڑھ لے وہ مزار پر جانا چھوڑ دے کسی کا مرید بننا چھوڑ دے وہ کسی کی غلامی کو چھوڑ دے گا یہ چلے جائیں گے اس لیے قرآن سے دور کر دیا نہ قرآن کو پڑھنا ہے نہ ترجمے سے پڑھنا نہ اٹھانا ہے خلاصہ آپ کو دے دیتے ہیں پڑھتے چلے جائیں تبلیغ کرتے چلے جائیں نہ دین ہے نہ دین کا کچھ ہے بلکہ کا مرکز ہے یہ والے رسول اللہ کے رسول کے ساتھ خیر خائی کیا ہے رسول اللہ کے ساتھ خیر خائی سب سے پہلی خیر خائی یہ کسی اپنا رسول مانا جائے کہ ہمارے رسول ہے یہ ہمارے رسول ہیں اور یہ کوئی اب رسول نہیں ہیں جتنے بھی رسول آئے ہیں سب سے زیادہ جلیل القدر ہیں سب سے زیادہ اللہ کو محبوب ہیں سب سے زیادہ اللہ کے پسندیدہ ہیں سب سے زیادہ اللہ کے لادلے ہیں تو پھر اللہ کے رسول سے محبت کیا بنتی ہے اللہ کے رسول سے محبت اور آپ کے ساتھ ایمان اور عقیدت کا ادار ایسا کیا جائے کہ خالق کائنات کے بعد کائنات میں سب سے زیادہ عظیم محبت اگر کسی شخصیت سے کرنی ہے تو وہ محمد رسول اللہ ہے. میرا چہرہ کیسے ہو جیسے اللہ کے رسول کا میرے کپڑے کیسے ہوں جیسے اللہ کے رسول کا اسٹائل کیسے ہو جیسے اللہ کے رسول کا عبادات کیسے کرنی ہے جیسے رسول اللہ کرتے تھے گھر میں کیسے رہنا ہے جیسے رسول اللہ گھر سے باہر کیسے رہنا ہے جیسے رسول اللہ ہر چیز میں اللہ کے رسول کو فالو کیجیے الحسن ہر معاملے میں تمہارے لیے بہترین اور آئیڈیل اگر کوئی شخصیت ہے وہ محمد الرسول اللہ صلح. امام اعظم کون ہے مسل اعظم اعظم مرشد اعظم پیر عظم محمد الرسول اللہ وسلم سب سے بڑے بلی رسول اللہ آپ کسی اور کو کہیں گے امام اعظم تو آپ نے اللہ کے رسول کی شان میں گستاخی کی اور کسی اور کو کہیں گے غوث اعظم تو اللہ کی شان میں گستاخی کی ہے یہاں نام رحاد مسلمان ان کے غوث بھی اپنے ہیں ان کے امام بھی اپنے ہیں سب کچھ اپنے اگر مال کی عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ اس نے کہا میں امام مالی کا متعلق ہوں امام شافی عمل کر رہا ہے اس کا کوئی مکلد عمل کر رہا ہے تو ٹھیک ہے کیونکہ وہ مقلد ہے اور اگر کوئی کہتا ہے میں نے محمد رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث پڑھی ہے آپ نے یوں فرمایا ہے میں اس لیے عمل کر رہا ہوں میں اس لیے میں رفل دین کرتا ہوں کہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے تو کہتے ہیں غلط ہے منسوخ ہے یہ جائز نہیں ہے مکلد ہو کر کام کر لیں تو ٹھیک ہے خیر مکلد ہو کر محقق اور کر گستاخی نہیں ہے تو کیا ہے امام کی طرف نسبت کر لیں تو ٹھیک ہے اللہ کے رسول جو کے امام ہے اس کی طرف نسبت کر کے صحیح حدیث کی روشنی میں کوئی عمل کرے تو آپ کے لیے غلط ہے ہمارے ملک میں جو انتشار ہے مذہبی اور سیاسی لسانی تعصب کی صورت میں ان کا خاتمہ تو صرف ایک ہی بات پر ہے کہ ہم اللہ کی ذات کے تعلق سے دین کے تعلق سے کتاب اللہ کے تعلق سے رسول اللہ کے تعلق سے اگر جمع ہو جائیں کتاب و سنت پر ہی عمل کریں گے اسی طرح جس طرح صحابہ نے کیا اگر سب اس پر جمع ہو جائیں یہ سارے فتنے یہ ساری دکانیں بند ہو جائیں ہمیں نکلنا ہوگا ہمیں سوچنا ہوگا ہمیں محقق بننا ہوگا اور جب کوئی ایسا لیڈر آتا ہے ایسا قائد آتا ہے اور ایسا کوئی مبلک آتا ہے جس نے ان دکانداری کو بند کرنا ہو تو اس کے خلاف ایک علم بغاوت بلند کر دیا جاتا ہے نے کو اور ان فتنوں کو جو معاشرے میں پھیلے ہوئے ہیں ان کو لگام دینی ہے تو رسول اللہ, صلی اللہ علیہ وسلم ان کی اتباع کرنی ہے ان کی اطاعت کرنی ہے مسنون درود پڑھنا ہے جس طرح تعلیم دی گئی ویسے اختیار کرنی ہے کتاب و سنت حدیث رسول کی تعظیم حدیث رسول کو مقدم کرنا ذات رسول نہیں ہے تو بات رسول کو مقدم کرنا یہ آپ کے ساتھ وفاداری ہے آپ کے ساتھ محبت ہے آپ کے ساتھ اخلاص ہے جو دین کے اندر ہماری دین داری کے لیے ضروری ہے کتنے لوگ ہیں جو کہ نسبت رسول اللہ کی طرف کا ہیں کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمارے امام محمد صلی اللہ علیہ وسلم کتنے لوگ ہیں جو کہتے ہیں ہمیں حدیث کافی ہے ہم قرآن و حدیث پر عمل کریں گے کتنے لوگ ہیں جو آ گئی بس بات اب ہمیں کسی کی ضرورت نہیں حدیث رسول آ گئی جواب دینے والے بہت ہوں گے انکار کرنے والے بہت ہوں گے نسبت بدلنے والے بہت ہوں گے وفاداری میں بے وفائی کرنے والے بہت ہوں گے لیکن وفادار بہت کم ملیں گے اگلے دو حصے بڑے اہم ہیں انشاءاللہ آئندہ جب جمعہ پڑھائیں گے تو اس پر گفتگو ہوگی کیونکہ ان دو حصوں میں دردی سے؟ ہے منافی ہے وہ ہمدردی نہیں کہلوا سکتی اس پر ہماری گفتگو ہوگی اللہ تعالی ہم سب کو اس حدیث کا مجدا بنا دے تین خیر خائی کا نام ہے تو خیر خائی کیا ہے ہمدردی کیا ہے اخلاق کیا ہے وفاداری کیا ہے اللہ کے, ساتھ، رسول اللہ کے ساتھ کتاب اللہ کے ساتھ اللہ رب العزت میں اللہ تعالیٰ ہمیں صحیح منج پر قائم رہنے کی توفیق ادا فرما دے جو فتنے ہیں معاشرے میں فطروں کی یلغار ہے اللہ رب العزت ہمیں ہمارے ایمان کو ہمارے بچوں کو ہماری آل کو اللہ تعالیٰ تمام فطروں سے محفوظ فرمائے